آج ہفتے کا دن پندرہ ستمبر اور سال دو اٹھارہ ہے اور میں ہوں دوست مراد بلوچ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات آج کی نشریات میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں آج کی اہم خبریں پیش کر رہے ہیں حکیم بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گورام بلوچ نے پاکستانی فوجی گاڑی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ان کی تنظیم کے سرمچاروں نے بارہ ستمبر کو ضلع کیچ کے علاقے اوشاپ گونڈ سرین میں ایک پاکستانی فوجی گاڑی پر حملہ کر کے اس میں سوار ایک اہلکار کو ہلاک اور دو کو زخمی کر دیا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گورام بلوچ نے ایک اور جاری کردہ بیان میں شہید عبداللہ بلوچ کو سرخ سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ نو ستمبر کی رات کو مغربی بلوچستان کے شہر سراوان میں مقامی ڈیت اسکواڈ کی فائرنگ سے بی ایل ایف کا سرمچار عبداللہ سورج عرف شیخ بلوچ ولد اقبال بلوچ سکنا الندور بلدا شہید ہوئے وہ اپنے رشتے داروں سے ملنے سراوان گئے ہوئے تھے جو دونوں افراد سے سرحد پر رہنے والے باشندوں کا معمول ہے ہم انہیں سرخ سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بلوچ قومی آزادی کی جدوجہد میں خدمات پیش کر کے مسلح جدوجہد میں بھرپور کردار ادا کیا اور اسی موقف کے ساتھ جامع شہادت نوش کی بلوچستان کے ضلع خاران میں واقع خفیہ ادارے کے دفتر پر دستی بم پھینکا گیا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں دوسری جانب بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے نامعلوم مقام سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی تنظیم کے سرماچاروں نے خاران شہر میں قائم پاکستانی خفیہ ادارے کے ایک سیف ہاؤس پر دستی بم سے حملہ کیا ہے جس میں خفیہ ادارے کے چار اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ خفیہ ٹھکانا بلوچ کے خلافنے والے سرگرمیوں کا مرکز تھا اس لیے اس کو نشانہ بنایا گیا ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سوراب میں نامال مفراد نے دستی بم حملوں سے جوڈیشنل مجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر کو نشانہ بنایا ذرائع کے مطابق دفاتر پر بیک وقت کئی دستی بم پھینکے گئے ہیں تاہم کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے بلوتستان کے ضلع کیچ کے علاقے مند دس چین میں فورسز نے علاقے کا گھیراؤ کر کے ایک گھر پر چھاپا مار کر ایک شخص کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کی شناخت مولا بخش ولد کو عبداللہ رہائشی دس چین مند کے نام سے ہوئی ہے علاقائی ذرائع کے مطابق چھاپے کے دوران چادر و چار دیواری کی پامالی کی گئی اور اہل خانہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے مغوی کی ضعیف عمر والدہ جاں ہو گئی ہیں بلوچستان کے سائلی علاقے گوادر سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے اسے خنجروں کے وار کر کے قتل کیا گیا ہے مقتول کی شناخت شاکر علی ولناصر کے نام سے ہوئی ہے پولیس کے مطابق مقتول کے والد ڈی سی او آفس میں کلرک ہیں تاہم قتل کی وجہ سامنے نہ آ سکی ہے بلوچستان کے ضلع دکی میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھر جانے کے باعث دو کانکن جاں بحق اور دو بے ہوش ہو گئے ہیں جاں بحق اور بے ہوش کانکنوں کو کوئٹہ کے سول اسپتال میں منتقل کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق جاں بحق ہونے والے کانکنوں کا تعلق افغانستان کے شہر زابل سے ہے سندھ سے لاپتا ہونے والے سندھی کامپرس پرس رضا جارو بازیاب ہو کر اپنے گھر بدین پہنچ گیا ہے یاد رہے رضا کو پندرہ مہینے قبل چوبیس مئی 2017 سترہ کو سندھ کے علاقے بدین سے گرفتاری کے بعد لاپتہ کیا گیا تھا کراچی سے لاپتہ ہونے والے ایک اور سندھی کارکن دلدار جنے جو بھی بازیاب ہو گئے ہیں جسے پولیس کے حوالے کیا گیا ہے دلدار پیشے کے لحاظ ایک پینٹر ہیں جنہیں گزشتہ برس جولائی میں کراچی کے علاقے اختر کالونی سے لاپتا کیا گیا تھا پختون پختونخوا انتظامیہ کی جانب سے پشتونتا فل مومنٹ کے عہدے منظور پشتین ایم اے علی وزیر ڈاکٹر سید عالم مسعود گلال ای اسماعیل ایڈوکیٹ فضل خان زمان محسن داوڑ سمد خان اور نور اسلام کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں سوابی پولیس کے ترجمان لیاقت خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بارہ اگست کو سوابی میں ہونے والے پی ٹی ایم کے جلسے میں اشتعال انگیز اور نفرت انگیز تقاریر کرنے پر منظور پشتین سمیت انیس افراد کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تھا افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان وزارت دفاع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملکی فضائیہ اور نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کے مختلف حصوں میں چوبیس گھنٹوں کے دوران آپریشن کیے جن میں سڑسٹھ شرپسند ہلاک ہوئے ہیں وزارت دفاع کے حکام کا بتانا ہے کہ آپریشن ننگرہار، غزنی پختیا لوگر کندہار بعد فریاب بغلان بلخ اور علمند میں کیے گئے ہیں جس میں فضائیہ اور نیشنل ڈیفنس فورسز کے ساتھ کمانڈوز نے بھی حصہ لیا ہے افغان وزارت دفاع کے مطابق فضائیہ نے شرپسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور کئی ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں جبکہ آپریشن کے دوران اٹھائیس شرپسند زخمی بھی ہوئے ہیں افریقی ممالک ایریٹری اور ایتوپیا نے بیس سالہ جنگ ختم کر کے صلاح پر راضی ہو کر کشیدگی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں افریقی ملکوں کے درمیان بیس سال کے بعد صلاح کا معاہدہ ہو رہا ہے معاہدے کی تقریب سعودی عرب کی میزبانی میں جدہ میں ہوگا دوسری, دوسری طرف سعودی بادشاہ شاہ سلمان بن عبد العزیز نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوٹریس کو افریقی ملکوں ایتوپیا, اور ایتوپیا, اور ایتوپیا کے درمیان کئی سال بعد ہونے والی سلاح کے معاہدے میں شرکت کی دعوت دی ہے انسٹیٹیوٹ برائے امن اور دوسرے تجزیاتی اداروں نے سال دو اٹھارہ کے دوران افغان تنازع کی شدت شام کے جنگی آلات سے زیادہ ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے رواں برس کو افغانستان کے لیے انتہائی خوفناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سترہ سالہ تنازع میں پرت شدت واقع شدید تر ہو گئے ہیں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے مطابق ایسا امکان ہے کہ رواں برس افغانستان میں ہونے والی علاقتیں بیس ہزار سے تجاوز کر سکتی ہیں اس بین الاقوامی گروپ کے تجزیہ کار گرام سمیت نے نیوز ایجنسی اے ای ایف ای ای پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رواں برس کے دوران افغان تنازع میں علاقتیں ایک نہیں حد کو چھو سکتی ہیں اور مجموعی علاقتوں کی تعداد میں عام شہریوں کی علاقتوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے امریکہ نے تائی لینڈ کی ایک فضائی کمپنی پر ایران کے ساتھ تجارتی روابط جاری رکھنے پر پابندی عائد کر دی ہیں میڈیا رپورٹوں کے مطابق جمعہ کے روز امریکی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بینکاک میں صدر دفتر رکھنے والی کمپنی مائی افشین ایرانی سپا پاس دوران انقلاب منسلک ماہان ایئر لائن کمپنی کو کارگو سروس اور مسافروں کی نقل مکانی میں مدد فراہم کر رہی ہے شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ادارے کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کے روز مشرقی شام میں داعش کی شدت پسندوں نے ایک گوریلا کاروائی کے دوران ڈیموکریٹک فورسز کے بیس جنگجو ہلاک کر دیے ہیں میڈیا رپورٹوں کے مطابق اب روز ٹری برائے انسانی حقوق کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دیر الزور میں خراب موسم آندھی اور ریتیلے طوفان سے فائدہ اٹھا کر داعش کے شدت پسندوں نے امریکی یافتہ ڈیموکریٹک فورس کے ایک مرکز پر حملہ کر دیا ہے رہے کہ داعش کی جانب سے یہ وار ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ڈیموکریٹک فورس نے امریکہ اور عالمی دی فوج کی مدد سے مشرقی شام میں داعش کے خلاف تیسرے اور آخری فیصلہ کن آپریشن کا گزشتہ سوموار کے روز آغاز کیا تھا افغانستان کے چیف ایگزیکٹ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ اس خطے میں کسی بھی حکومت بشمول پاکستان کے لیے سبق یہ ہے کہ انتیا پسندوں اور دہشت گرد عناصر طویل مدت میں کسی بھی ملک کے مفاد میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے انہوں نے بی بی سی کی نامہ نگار یوگیتا لمی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہ صرف اپنی حکومت چاہتے ہیں اور وہ بالاخر کسی بھی ملک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کا وزیراعظم بننے کے بعد کہا ہے کہ وہ خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ دونوں ملک کے تعلقات میں چیلنجز ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم مل جل کر کام کر کے ان کا مقابلہ کر سکیں گے لیکن یہ صرف دونوں طرف سے مخلصانہ تعاون کے ذریعے ہی ممکن ہے چودواں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ آج سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہا ہے جس میں چھ ٹیمیں شریک ہیں جنہیں دو گروپ میں رکھا گیا ہے ٹورنمنٹ کا پہلا میچ آج بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے جبکہ روایتی عریف پاکستان اور ہندوستان انیس ستمبر کو مد مقابل ہوں گے آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات